Hmm. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے لفظ پر بات کرنے والے ہیں جو تاریخ کی کتابوں خبروں اور سیاسی مباحثوں میں بہت گونجتا ہے وہ لفظ ہے استعمار جی جسے امپیریلزم یا کولونیلزم بھی کہا جاتا ہے بالکل اور آج ہماری گفتگو کی جو بنیاد ہے وہ سید جہانزیب زیب کی تحریر کردہ تین درسی کتابیں ہیں جو کہ باقاعدہ نصاب کا حصہ ہیں لیکن ان میں معلومات بہت گہری ہیں منطقی انداز میں بیان کیا جائے تاکہ کوئی بھی عام انسان اس سے مستفید ہو سکے یہ نہ لگے کہ کوئی کلاس روم کا لیکچر ہو رہا ہے جی ہاں مقصد یہ سمجھنا ہے کہ دنیا پر قبضے کے یہ جو کھیل تھے وہ کیسے شروع ہوئے ان کے پیچھے کیا ذہنیت تھی اور آج کے جدید دور میں ان کی شکل کیا بن چکی ہے تو چلے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں اور اس موضوع کی تہ تک جانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی لفظ استعمار کانوں میں پڑتا ہے تو فوراً ذہن میں فوجوں توپوں اور زمینوں پر قبضے کا ایک خاکہ سا بنتا ہے ہاں ایک روایتی جنگ کا تصور آتا ہے بالکل لیکن سید جہازیب آبدی کی ان کتابوں کا گہرا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ استعمار محض جغرافیائی سرحدوں کو عبور کرنے کا نام نہیں ہے میرا مطلب ہے یہ دراصل انسانی ذہنوں معیشتوں زبانوں اور ثقافتوں کو غلام بنانے کے ایک انتہائی منظم داستان ہے यानि एक पूरा सिस्टम है जी ये एक ऐसा कसीरुल कसीरजहती निज़ाम है जो बाहर खत्म होने के बावजूद अपना लिबादा बदल कर आज भी हमारे माशरों के अंदर गहराई तक सिरायत किए हुए है सही तो अगर हम इस दास्तान की शुरुआत की तरफ जाए तो ये किताबे हमें पंद्रहवीं और सोलहवी सदी के यूरोप में ले जाती है वो दौर जब समुद्री सफ़र उरूज आरोप थे बिल्कुल یہ وہ وقت تھا جب یورپی ممالک خاص طور پر پرتگال اسپین برطانیہ فرانس اور ہالینڈ انہوں نے سمندری راستوں کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں پر تسلط جمانا شروع کیا اب ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ یہ لوگ شاید نئی دنیا دریافت کرنے یا محض مہم جوئی کے لیے نکلے تھے جو کہ ایک بہت ہی رومانوی سا تصور ہے جی لیکن مصنف واضح کرتے ہیں کہ ان کے مقاصد بہت کٹے ہوئے اور واضح تھے وہ صرف دنیا دیکھنے نہیں نکلے تھے بلکہ ان کے محرکات خالصتاً معاشی سیاسی اور ثقافتی تھے انہیں اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعتوں کے لیے وسائل اور خام مال چاہیے تھا اور سستے مزدور بھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی تیار شدہ مصنوعات بیچنے کے لیے انہیں نئی منڈیاں درکار تھیں یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان طاقتوں نے کس بے دردی اور ڈھٹائی سے پوری دنیا کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر آپس میں بانٹا جیسے ان کا اپنا مال ہو بالکل ان کے ہاں یہ تصور ہی سرے سے غائب تھا کہ جن علاقوں پر وہ قبضہ کر رہے ہیں وہاں پہلے سے انسان بستے ہیں ان کی اپنی ایک تہذیب ہے ان کے اپنے حقوق ہیں مصنف بتاتے ہیں کہ ان طاقتوں کا دوسرا بڑا مقصد سیاسی بالادستی تھا زیادہ سے زیادہ کالونیاں بنانے کا مطلب تھا زیادہ طاقتور ہونا تاکہ وہ خود کو ایک عالمی سپر پاور منوا سکیں اور تیسرا مقصد ان کا ثقافتی تھا جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی تہذیب سب سے اعلیٰ ہے اور اسے پوری دنیا پر مسلط کرنا ان کا حق ہے بلکہ وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے इस आपस में बांट मारने की सबसे क्लासिक मिसाल तो 1494 सौ चौरानवे का ट्रीटी ऑफ है। मुसनिफ ने इसका जिक्र बहुत ही दिलचस्प अंदाज में किया है जरा तस्वर करें के स्पेन और पुर्तगाल के नुमाइंदे यूरोप के कमरे में बैठते हैं नक्शा सामने रखते है और... और पूरे जुनूबी अमेरिका के बीच में एक लकीर खींच देते हैं हाँ लकीर खींच उसे आपस में आधा आधा बांट लेते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे दो लोग मिलकर पिज्जा या केक काट रहे हो उन्हें इस बात से कोई गर्ज ही नहीं थी कि वहां सदियों से कौन से मकामी कबाइल है और इसी तरह 1884 की बर्लन कॉन्फ्रेंस की मिसाल भी किताब में मौजूद है बर्लन कॉन्फ्रेंस तो उसमारी जहनीत की इंतहा थी वो कैसे न, आप यूं समझें कि जैसे आज के दौर में कुछ हरीफ कंपनियों के सीईओ किसी बोर्डरूम में बैठकर मार्केट के शेयर्स बांटते हैं بالکل اسی طرح یورپی طاقتوں نے افریقہ کے نقشے پر مصنوعی لکیریں کھینچ کر اسے مال غنیمت کی طرح تقسیم کر لیا یعنی زمین اور انسانوں کی سودے بازی جی اس تقسیم کے نتیجے میں ہزاروں قبیلے جو صدیوں سے ایک ساتھ رہتے تھے وہ الگ ہو گئے اور جو دشمن قبیلے تھے انہیں ایک ہی سرحد کے اندر بند کر دیا گیا اس مصنوعی جغرافیائی تقسیم کے بھیانک نتائج افریقہ آج بھی خانہ جنگیوں کی صورت میں بھگت رہا ہے افریقہ کے علاقے کانگو کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ بلجیم کے شاہ لیوپولد دوم نے کانگو کو اپنی ذاتی جاگیر ڈکلیئر کر دیا۔ اور وہاں جو ظلم ہوا بالکل مصنف بتاتے ہیں کہ وہاں ربڑ کی پیداوار کے لیے مقامی آبادی پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ انسانی تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ اگر کوئی مقامی گاؤں ربڑ اکٹھا کرنے کا اپنا مقررہ کوٹا پورا نہیں کر پاتا تھا, تو سزا کے طور پر مردوں عورتوں اور یہاں تک کہ بچوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے یہ کوئی تہذیب سکھانے کا مشن تو بالکل نہیں تھا نہیں یہ ایک اندھی معاشی خبص تھی اور یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مٹھی بھر لوگ جو ہزاروں میل دور سے آئے تھے وہ اتنی بڑی آبادیوں پر کیسے قابض ہو گئے یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے ہتھیاروں کی بڑھتری تو اپنی جگہ تھی لیکن کتاب میں ان کی قبضے کی حکمت عملیوں کو بڑی تفصیل سے بے نقاب کیا گیا ہے ان کا سب سے بڑا اور خاموش ہتھیار فوج نہیں بلکہ تجارت تھی وہ شروع میں جنگجو بن کر نہیں آئے تھے وہ نہایت عاجز تاجر بن کر آئے اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال ہے کتاب کے مطابق یہ بات آج کے انسان کے لیے ہزم کرنا واقعی مشکل ہے کہ ایک تجارتی کمپنی جو لندن میں تھی اس نے ہندوستان جیسے اتنے واسٹ اور امیر خطے پر قبضہ کر لیا جی انہوں نے پہلے مغل دربار سے تجارتی مرات حاصل کی پھر اپنی پرائیویٹ آرمی بنانا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ مقامی سیاست میں اس حد تک مداخلت شروع کی کہ بنگال کا پورا ٹیکس جمع کرنے کا جو نظام تھا جسے دیوانی کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا مطلب ایک کارپوریشن نے پورے ملک کا نظام تھیا لیا اور جب وہ قابض ہو گئے تو اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کا کلاسک اصول اپنایا جسے ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں ہاں یہ بہت مشہور حکمت عملی ہے مصنف واضح کرتے ہیں کہ استعماری طاقتوں نے بہت چلاکی سے مقامی آبادیوں کا مطالعہ کیا اور ان کی نسلی مذہبی اور لسانی دراڑوں کو تلاش کیا برے صغیر کے مثال لیں تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو منظم طریقے سے ہوا دی گئی تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں بالکل لساب نوکریوں اور سیاسی نمائندگی میں ایسے طریقے اپنائے گئے کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے مقصد یہ تھا کہ مقامی لوگ آپس میں دست و غریباں رہے اور استعماری طاقت سالس بن کر سکون سے ان کے وسائل لوٹتی رہے اچھا یہاں میں ایک بات ٹوک کر سامنے لانا چاہوں گی ام, اکثر یہ بحث دیکھنے میں آتی ہے خاص طور پہ برے صغیر کے حوالے سے کہ استعمار کے کچھ فائدے بھی تو تھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ریلوے کا نظام بچھایا تار کا نظام لائے جدید تعلیم دی کیا مصنف نے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے یا اس کا کوئی جواب دیا ہے نہیں سید جہانزیب زیب نے اپنے درسی کتب میں اس نام نہاد جدت یا ماڈرنائزیشن کے دعوے کا بہت تفصیلی اور منطقی تجزیہ کیا ہے اچھا وہ کیا کہتے ہیں उनके मुताबिक ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मकामी लोगों की फलाह के लिए नहीं बनाया गया था रेलवे लाइनों का नक्शा अगर बगौर दिखा जाए तो वो इस तरह बिछाई गई थी कि अंदरूने मुल्क से खाम माल जैसे कपास नील और अनाज इसको तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके ताकि वो यूरोप की फैक्ट्रियों तक जा सके ओ तो ये उनकी अपनी सप्लाई चेन थी बिल्कुल और इसके बदले में मुकामी मुईशत का पूरा ढांचा तबाह कर दिया गया जी इस मुसनफ की बहुत दर्दनाक तस्वीर कशी करते हैं जो किसान सदियों से अपने लिए खुराक यानी गेहूं या चावल उगाता था, उस पर भारी टैक्स लगाकर उसे मजबूर किया गया की वो कैश क्रॉप यानी कपास उगाए जिसका नतीजा तारीख के बदतरीन कहद की सूरत में निकला हाँ हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था वहाँ भूख का राज हो गया دوسری طرف جو مقامی صنعتیں تھیں جیسے ڈھاکہ کی ململ مل اور کپڑے کی صدیوں پرانی صنعت اسے دانستہ طور پر تباہ کیا گیا اور مقامی لوگوں کو محض برطانیہ کی فیکٹریوں میں بنا ہوا مہنگا کپڑا خریدنے پر مجبور کر دیا گیا یعنی ایک پوری خود کفیل معیشت کو اپاہج بنا دیا گیا اور انہیں صرف سستے مزدوروں کی منڈی میں بدل دیا گیا یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جسموں اور زمینوں پر قبضے کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ گہرا اور دیر پا تھا اور وہ تھا ذہنوں پر قبضہ بالکل کتاب کا ایک بڑا حصہ ثقافتی اور تعلیمی استعمار پر بات کرتا ہے استعماری طاقتوں کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ فوج کے زور پر کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے غلام نہیں رکھا جا سکتا مستقل غلامی کے لیے ضروری ہے کہ غلام کو اپنی غلامی سے پیار ہو جائے یا کم از کم اسے اپنی اصل پہچان سے نفرت ہو جائے اسی لیے انہوں نے یہ نفسیاتی وار کیا اور ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا جسے وہ وائٹ مینز برڈن یا تہذیب سکھانے کی ذمہ داری کہتے تھے مصنف کے مطابق انہوں نے نسل پرستی کو باقاعدہ ایک سائنسی لبادہ پہنا کر پیش کیا کہ سفید فام نسل فطری طور پر برتر عقلمند اور مہذب ہے اور ایشیا یا افریقہ کے لوگ غیر مہذب وحشی اور جاہل ہیں جی اور انہیں سدھارنا ان گروں کا اخلاقی فرض ہے اس نظریے کے تحت مقامی زبانوں رسم و رواج اور لباس کو دکیانوسی نوسی اور پسماندہ قرار دیا گیا اور اس نفسیاتی کنٹرول کا سب سے بڑا ہتھیار تعلیمی نظام تھا درسی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تعلیمی نصاب کو تبدیل کیا گیا مقامی تاریخ کو یا تو نصاب سے نکال دیا گیا یا اسے اس قدر بگاڑ کر پیش کیا گیا کہ پڑھنے والے کو اپنے آبا اجداد اور اپنے ماضی پر شرمندگی محسوس ہو اور زبان کا بھی تو بہت بڑا کردار تھا بالکل مقامی زبانوں کو سرکاری اور دفتری کاموں سے بے دخل کر کے ان کی جگہ انگریزی اور فرانسیسی کو مسلط کر دیا گیا اس کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا جو دیکھنے میں تو مقامی ہو جس کا رنگ و خون تو اسی مٹی کا ہو لیکن اس کی سوچ اس کے نظریات اور اس کی پسند ناپسند بالکل یورپی ہو مصنف بتاتے ہیں کہ اس تعلیمی اور ثقافتی الغار نے مقامی آبادی میں ایک ایسا گہرا احساسِ کمتری پیدا کیا جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا لوگ اپنی زبان بولنے میں شرم محسوس کرنے لگے اور مغربی طرز زندگی کو ترقی اور کامیابی کی واحد علامت سمجھنے لگے یہ نفسیاتی غلامی کا وہ توق ہے جو بہت سی قومیں آج تک پہنے ہوئے ہیں اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں بیسویں صدی کے وسط کا وہ دور سمجھنے میں مدد ملتی ہے جب بظاہر بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کر لی فوجیں واپس چلی گئیں مقامی لوگوں نے حکومتیں سنبھال لیں تو کیا دنیا واقعی آزاد ہو گئی کتاب کا تجزیہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا استعمار ختم نہیں ہوا اس نے صرف اپنی شکل بدلی ہے اور یہاں سے جدید استعمار یا جسے نیو کالونلزم کہا جاتا ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے आज किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए वहां बहरी बेड़े या फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो अब क्या तरीका है आज इस्तेमार ने आई एम एफ़ वर्ल्ड बैंक और बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों का लिबादा ओढ़ लिया है किताब में जदीद इस्तेमार के इस मुआशी जाल को बड़ी तफ़सील से समझाया गया है مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے ترقی پذیر ممالک کو ترقیاتی منصوبوں یا بحرانوں سے نکالنے کے نام پر قرضے دیتے ہیں لیکن ان قرضوں کے ساتھ اس قدر سخت شرائط وابستہ ہوتی ہیں جنہیں سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کہا جاتا ہے کہ وہ ملک اپنی معاشی خود مختاری مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے ان شرائط کے تحت غریب ممالک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم اور صحت کے بجٹ میں کٹوتی کریں عوامی سبسڈیز ختم کریں اور اپنے قومی اثاثوں کی نجی کاری کریں نتیجہ کیا نکلتا ہے غریب ملک مزید غریب اور مقروض ہوتا جاتا ہے اور اس کے معاشی فیصلوں کا کنٹرول مکمل طور پر ان بیرونی اداروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور جدید استعمار کا صرف ایک پہلو معاشی نہیں ہے دوسرا اور سب سے مؤثر پہلو جدید ثقافتی استعمار ہے جو عالمی میڈیا اور ہالی وڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتا بالکل کتاب واضح کرتی ہے کہ آج فیشن فلموں ڈراموں اور سوشل میڈیا کے الگردمز کے ذریعے مغربی طرز زندگی ان کی اقدار اور ان کے بیانیے کو پوری دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے مقامی کہانیاں مقامی ہیروز اور مقامی روایات کی جگہ اب عالمی میڈیا کے تراشے ہوئے کرداروں نے لے لی ہیں स्क्रीन पर जो लाइफस्टाइल दिखाया जाता है इंसान लाशौरी तौर पर उसे ही आइडियल समझने लगता है जी ये जहनों पर कब्जे की सबसे जदीद और ख़तरनाक शक्ल है क्योंकि इसमें जंजीरें नज़र नहीं आती اسی تناظر میں درسی کتب میں سیمول ہٹنگٹن کے مشہور نظریے کلیش آف سویلائزیشنز یعنی تہذیبوں کا تصادم اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے مصنف کے مطابق یہ نظریہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مستقبل کی جنگیں معاشی نہیں بلکہ ثقافتی اور تہذیبی بنیادوں پر ہوں گی دراصل استعماری طاقتوں کی ایک چال ہے وہ اپنے معاشی مفادات چھپانا چاہتے ہیں بالکل وہ اپنے خالص معاشی اور جغرافیائی مفادات کو چھپانے کے لیے اسے تہذیبی تصادم کا رنگ دے دیتے ہیں اور مصنیر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چاہے وہ سر جنگ ہو یا پھر اکیسویں صدی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہونے والے حملے ان کے پسپردہ اصل مقاصد ہمیشہ سے وسائل پر قبضہ رہا ہے خاص طور پر کے وسطہ میں تیل اور گیس کے ذخائر لیکن دنیا کے سامنے ان جنگوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ جمہوریت یا انسانی حقوق کی جنگیں ہوں جی جیسے تہذیب کو بچانے کی جنگیں ہیں یہ دراصل وہی پرانا وائٹ مینز برڈن ہے بس اس کے الفاظ جدید ہو گئے تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے یہ ساری تاریخ یہ کتابیں یہ نظریات ایک عام انسان جو آج اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں لگا ہے اسے یہ سب جاننے کی کیا ضرورت ہے مصنف نے ان درسی کتابوں کے ذریعے یہ سب تفصیلات کیوں بیان کی ہیں اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تاریخ کو سمجھے بغیر کوئی بھی اپنے حال کا دفاع نہیں کر سکتا اور نہ ہی مستقبل سنوار سکتا ہے کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ استعمار کا راستہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں رہا جہاں جہاں استعمار گیا وہاں اسے شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا مزاحمت کی تو بہت سی مثالیں ہیں جی دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے بر میں پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کی طویل جدوجہد ہو الجزائر میں فرانس کے خلاف لڑی جانے والی خونی جنگ ہو یا پھر شام ویتنام اور جنوبی امریکہ میں بیرونی تسلط کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں ہوں ان سب نے بے پناہ قربانیاں دے کر دنیا کو یہ دکھایا کہ ظلم اور قبضے کو کبھی بھی خاموشی سے قبول نہیں کیا جا سکتا اور جب ہم اس مزاحمت کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جس کا ذکر سید جہاز بابدی نے اپنی کتب میں بڑی عمدگی سے کیا ہے تو قرآنی تعلیمات بہت واضح سمت دیتی ہیں جی کتاب میں صورت الحجرات کا حوالہ موجود ہے بالکل صورت الحجرات کی آیات کا حوالہ دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اسلام میں مساوات اور انصاف کی کیا اہمیت ہے اسلام میں تمام انسان برابر ہیں اور قوموں یا قبیلوں میں تقسیم صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے نہ کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے کسی بھی طاقتور کا کمزور پر قبضہ کرنا یا اس کا استحصال کرنا اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے اور اس ظلم چاہے وہ قدیم استعمار ہو یا آج کا جدید استعمار اس سے نجات کا واحد راستہ جو مصنف تجویز کرتے ہیں وہ ہے شعور خودی شعور خودی یعنی اویئرنیس جی شعور خودی کا مطلب ہے اپنی جڑوں کی طرف لوٹنا اپنی اصل اپنی تاریخ اپنی زبان اور اپنی ثقافت کی قدر و قیمت کو پہچاننا مصنف کا ماننا ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے جڑی رہتی ہیں وہ جدید استعمار کے نفسیاتی اور ثقافتی حملوں کا بآسانی مقابلہ کر لیتی ہیں جب انسان کو اپنی شناخت پر فخر ہوتا ہے تو کوئی عالمی میڈیا یا کوئی احساس کمتری اس پر حاوی نہیں ہو سکتا اور اسی شعور کے نتیجے میں ایک سچی اور باکردار قیادت کا جنم ہوتا ہے ان درسی کتب کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ استعمار کے اس جدید جال کو توڑنے کے لیے کیسی قیادت درکار ہے ایک ایسا لیڈر جو دیانتدار ہو بالکل جو ذاتی مفاد کے بجائے عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھے اور جو فیصلے بند کمروں کے بجائے اجتماعی مشاورتی عمل کے ذریعے کرے مصنف کا یہ پیغام بہت واضح ہے کہ جب قیادت کا ناطا اپنی مٹی اور اپنے عوام سے مضبوط ہوتا ہے تو کوئی بھی بیرونی مالیاتی ادارہ یا عالمی طاقت اس قوم کے وسائل اور ذہنوں کو گروی نہیں رکھ سکتی یہاں ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ہمارے ہاتھ کیا آیا سید جہازے بابیدی کی ان درسی کتب کو عام فہم انداز میں زیر بیس لانے کا مقصد یہی تھا کہ علم محض امتحان پاس کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ یہ ہمیں ایک وسیع سوچ عطا کرے ایک شعور دے جی یہ ہمیں سکھائے کہ ہم خبروں کے پیچھے چھپے اصل کھیل کو کیسے سمجھیں اور عالمی سیاست کے اس شطرنج کے بورڈ پر موہروں کی چالوں کو کیسے پہچانیں اور یہی ایک باشعور انسان بننے کا سفر ہے اب وقت ہے کہ ہم اس جائزے کا اختتام ایک ایسی سوچ پر کریں جو ہمارے ارد گرد کی دنیا اور خود ہمارے اپنے آپ کو دیکھنے کے زاویے کو چیلنج کر دے सोचने की बात ये है कि अगर आज हमारे पहने हुए पसंदीदा कपड़ों के ब्रांड्स हमारा रोज़मर्रा का खाया जाने वाला फ़ास्ट फूड हमारी तफरी के लिए बनाई गई फ़िल्में और यहाँ तक के हमारे मुस्तबिल के खाब और कामयाबी के पैमाने भी आलमी मीडिया और बैन अल्कवामी मल्टी नेशनल कंपनियों के तय करदा हैं तो क्या हम वाक़ी एक आज़ाद दुनिया में सांस ले रहे हैं ये बहुत गहरी बात है या फिर हम आज भी کسی نہ کسی شکل میں ایک ایسی جدید نو آبادیاتی دنیا کے قیدی ہیں جس کی سرحدیں تو نقشے پر نظر نہیں آتی لیکن اس کی غیر مری زنجیریں آج بھی ہماری سوچوں سے بہت مضبوطی سے بندی ہوئی ہیں یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر موجود شعور کی عدالت میں تلاش کرنا ہوگا